بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سورة انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات و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 لت خوک فیری تم مل ملیہ گھوم پین ذانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے الزانی لا ينکح إلا زانية أو مشرکة والزانية لا ينکحها إلا زان أو مشرک وحرم ذلك على المؤمنين زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرق اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعات شہداء فجلدوہم فجلدوہم ثمانین جلدتا ولا تقبلو لہم شہادتا ابدا اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر توہمت لگائیں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 فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان, إن ملبی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 کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غزب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفاق فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا ان اللہ انہاں جاؤں بالعفق عصبت لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم مکتسب من العفق كبره منهم له عذاب عظيم جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا باثكم مبين جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے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 ویبین اللہ لکم الایات والله علیم حکیم اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے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 بدترین نتائج دکھا دیتی یا منو لویوں لا تتبعوا خطوات میں ومن خواشی خطوات فن ہوں یا مل سخش ولو پبلار وحم تو مزک مہرین ابد مزک مہرین ابدولہ میش و سمی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 و چلی مچولی وموہ چیری نی سب ووسو نئی راہ کم واپر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 ان الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تحمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے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 الخبی سل خبی سین البی سون خبی سچ وقب مبرؤون مما يقولون لهم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 او أبناء او اخوانهم او اخوانی نو بنی اسن نوبنی اخوا ہن أو, او نسائهم, أو نسائهم على عورات النساء ولا يضربن اوتین یوالب ما مین من ہند الى جميعاً المؤمنون لعلكم تفلحون اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اورنیوں کے آنچل ڈالے رہیں وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ شوہروں کے باپ اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے بھائی بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے اپنے میل جول کی عورتیں اپنے مملوک وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں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 لوچ ملل الله, اللَّهَ مِنْ بَعْدِ و غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ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 یو قدومی شجرتی زئیت نتی شرفیتی یقین یکل نُورٌ على نور نو دہ نوری شَيْءٍ علی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق میں چراغ رکھا ہوا ہو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 جلیم تجو نکری وم اسل يخافون يوما ت پلب فیل کلو ولب سی اجیم اللہ احسن مانیل سولی ول یوزو میش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 جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے لیے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے پلوین کفلوم کسابی آتی یہ سب انبوں انمت ادمیہ ج كَظُلُمَاتٍ فِي سو دشن لیش مَوْجٌ مِنْ سو کی سہار بابو سو کا باب جمیہ دیا ملم جالو سمر ہوں مس کے برعکس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 اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ کُلُّن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟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 آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے الم تر ان اللہ جال ست خومی ویونز لو نزیلو مین سم جیب فیم دردیوں سوں فی بوبی مئی یش فيصيب به من يشاء ويصرفه من يشاء يَكَادُ سَنَا میش اری پویش یش دکتی بو بہل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 مینم شیا بک و مین نئی شیاجر مین نئی شیال اب یو کو مش ان کو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 مستق ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں آگے سراٹ مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے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 نم چ نونی اویو سول بین ایپلو ایم نون ارچم مفلی ہومان لانے والوں کا کام تو یہ ہے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 یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاع کا حال معلوم ہے تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے قل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 اُہلین کمل ملک ملدی نم مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم قوافون عليكم بعضكم على بعض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 جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّا تِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ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 وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرتے کے زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے حرج ولا حرج ولا المریض حرج ولا کلومی بوتی کم او بوتی ابوتی ام أَوْ بُيُوتِ او أَوْ بُيُوتِ مہاتی کم بُيُوتِ بوتی اسوانی کم او بوتی آمام کم ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان نلک جميعا او جمیت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 بڑی بابرکت اور پاکیزہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی وَإِذَا كَانُوا مَعَهُوا عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا لموتری میون بلو سلستم ہمست